کاکا اللہ عذاب منفق مردوں اور منفق عورتوں اور مشک مردوں اور مشک عورتوں کو اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے